کے کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں کیا ان پر انہی کا تسلط ہے مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے مکہ و طائف کے بڑے بڑے روسا کو چھوڑ کر محمد کو کیسے نبوت دے دی اسی کافرانہ بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے اختیار میں ہیں کہ وہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں محروم کر دیں اسی لیے وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت دے دی حالانکہ وہ تو اللہ کی نگاہ میں نہایت ہی حقیر و ذلیل لوگ ہیں ان کے اختیار میں تو ان کا اپنا نفع و نقصان بھی نہیں ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کی بادشاہی اور اس کے اختیارات پر قابض نہیں ہو گئے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو نہایت ہی محتاج اور آجز لوگ ہیں